بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء طالبات ڈیئر سٹوڈنٹس میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ کے لیکچر سیون میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اور دل لگا کے محنت کے ساتھ کانسیپٹس پہ وقت لگائیں گے اور ان کو ڈیولپ کریں گے پچھلے لیکچر میں ہم نے نارملائزیشن کے بارے میں بات کی تھی اور میں ساتھ ساتھ ڈی نارملائزیشن کا بھی ذکر کرتا گیا تھا پچھلے لیکچر کا مقصد آپ کو نارملائزیشن پڑھانا نہیں تھا اس کا ایک اوور دینا تھا ان دا کانٹیکس آف ڈی نارملائزیشن ایک اور بھی مقصد تھا کہ ایک ماحول تیار کرنا تھا اور آپ کو ریڈی کرنا تھا ڈی پڑھانے کے بارے میں تو آج کا لیکچر ٹوٹلی totally ڈی کے بارے میں ہے تو لیکچر کو اسٹارٹ کرتے ہیں یہ ٹائٹل بڑا آپ کو شاید عجیب لگے اسٹرائکنگ اے بیلنس بٹوین گڈ اینڈ ایول اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو اس کا مطلب بتاتا ہوں گڈ سے ہم مطلب لے رہے ہیں نارملائزیشن good means نارملائزیشن ایول کو لٹرل میننگ میں نہیں لیا گیا لٹرل سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈکشنری کے ورڈ کی ہم بات نہیں کر رہے بات کرتے ہیں ہم اس کے پریکٹیکل کانٹیکس میں گراؤنڈ ریالٹی کے ریفرنس سے ایول ڈی نارملائزیشن کو سیگنیفائی کرتا ہے اب جو سلائیڈ آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ دو حصے کیے گئے ہیں سلائیڈ کے ایک نارملائزیشن کا ہے اور ایک ڈی نارملائزیشن کا ہے جیسے جیسے نارملائزیشن کا اضافہ ہوتا ہے جیسے جیسے زیادہ نارملائزیشن کی جاتی ہے اسی طرح ٹیبلس میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے پہلے آپ فرسٹ نارمل فارم میں ہوتے ہیں سیکنڈ میں تھرڈ میں فورتھ میں آگے چلتے جاتے ہیں اور اس کو ہم ٹریڈیشنل جو ڈیٹا بیس یا او ایل ٹی پی سسٹم کی جو ریفرنس ہے اس کے حساب سے اچھا سمجھتے ہیں اس کو اور اس اچھائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیبلس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں نارملائزیشن جو اس کا دوسرا ایکسٹریم ہے جو کہ ڈی نارملائزیشن اس میں جیسے ہم ٹو ڈی نارملائزیشن بڑھتے جاتے ہیں دور ہٹتے جاتے ہیں نارملائزیشن سے اور ڈی نارملائزیشن کی طرف بڑھتے جاتے ہیں آخری صورت یہ آتی ہے کہ وی اینڈ اپ ود اے سنگل ویری لارج فلیٹ فائل تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے وین از ایون اے لٹل گڈ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ کس حد تک ڈی نارملائز کرنا ہے تو اس سلائیڈ کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہے بٹوین نارملائزیشن اینڈ ڈی اور وہ بیلنس کا اسٹرائک کرنا ہی آپ کو وہ ڈیزائر پرفارمنس دے گا جس کی ہم تلاش میں ہیں اس لیے کہ جب ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس کی بات کرتے ہیں تو چونکہ ٹیبلز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں ان کا سائز بلکہ ٹیبل تو شاید زیادہ اتنے نہیں ہوتے ٹیبل کا سائز زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے پرفارمنس بیکمس اے بوٹل لیکن تو ہم اب اگلے پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں اس سلسلے میں اگلا پوائنٹ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ڈی کیا ہے واٹ از ڈی نارملائزیشن ڈی کا مطلب آپ کے ذہن میں شاید ایسا آتا ہوگا کہ جیسے کیوس ہے کیوس کا مطلب ہے بدنظمی ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈی نارملائزیشن کی میں نے آپ کو شروع میں بھی ایک لیکچر میں مثال دی تھی کہ ہم ایک کنٹرول کریش کی بات کر رہے ہیں کنٹرولڈ کریش کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے نارملائز کیا ہے اپنے ٹیبلز کو اور اس کے بعد آپ بڑے حساب کتاب سے کیئر فلی اس کو ڈی نارملائز کریں گے اس کا قطع مقصد کیا اس نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سلیکٹولی ٹیبلز کو اس حالت میں لانا ہے کہ آپ ڈیزائر پرفارمنس حاصل کر سکیں ڈینارارملائزیشن اور کیا ہے جب ہم نارملائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ڈیٹا ویئر ہاؤس کی انوائرمنٹ میں ڈینارملائزیشن ایک رول آف تھم تو نہیں کہہ سکتے لیکن اٹ از سم تھنگ وچ از کائنڈ آف نارمل نارملائزیشن از اے رول آف تھم از اے رول آف تھم دا کانٹیکس آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمس تو ایک تو یہ بھی ہوا کہ مختلف قسمیں ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے وہ مختلف قسمیں کیا ہیں مثال کے طور پہ ہم کچھ ٹیبلس کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں اس سے بھی ڈی نارملائزیشن ہو جاتی ہے اس کو بھی ڈینشن کہا جاتا ہے ہم ٹیبل کو کاٹ دیتے ہیں جیسے میں نے اشارے سے بتایا ٹیبل کو ہم ورٹیکلی کاٹ دیتے ہیں اسپلٹنگ کرتے ہیں یا پارٹیشننگ کرتے ہیں یہ بھی ایک ڈینارملائزیشن کی قسم ہے ہم ٹیبل کو ہارجینٹلی اسپلٹ کر دیتے ہیں یا پارٹیشن کر دیتے ہیں یہ بھی ایک ڈینارملائزیشن ہے ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ کالمز کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے کسی اور ٹیبل سے اپینڈ کر دیتے ہیں بظاہر بہت ساری قسمیں ہیں اور ساری ڈینارملائزیشن کی ہیں ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے یہی اس لیکچر کا مقصد ہے تو اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں سوال یہ ہے کہ ڈینارملائزیشن کیوں کی جاتی ہے یاد رکھیں کہ جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں جب ہم ویئر ہاؤس کی بات کر رہے ہیں جب ہم ایک اسپیسیفک اپلیکیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں تو ہر چیز کا کرنے کا ایک ایفرٹ ہے اس کی کاسٹ ہے اس کی ایک انپٹ ہے اس میں لوگوں کا وقت بھی لگتا ہے تو ڈی نارملائزیشن کرنے کا ایک ریزن ہے ہم اس لیے ڈینارملائز نہیں کریں گے کبھی بھی کہ شاید یہ کوئی فیشنیبل چیز ہے یا ڈینارملائزیشن کرنا ضروری ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم ڈینارملائزیشن اس لیے کرتے ہیں کہ جب نارملائزیشن میں ہم نے چیزوں کو ڈسپرس کر دیا تھا ان کو ہم نے پھیلا دیا تھا ان کو ہم نے لاجیکلی الگ الگ کر دیا تھا تو جب ہم کیوری چلاتے ہیں تو وہ جو بڑی ایک استھیٹکلی چیزیں الگ نظر آتی تھیں اچھی لگتی تھیں ہو سکتا ہے کہ میں نے جس ٹیبل کو یہاں اٹھا کے رکھ دیا تھا مجھے اس ٹیبل کو اس کے ساتھ لا کے جوڑنا پڑے مجھے اس کی ضرورت ہو کیوری کے ریفرنس سے یاد رکھے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی لیکچر میں ایک ٹپیکل او ایل ٹی پی یا ایم ایس سسٹم کی کیوری کی اس کیوری میں جوائن کوئی نہیں ہوا تھا اسکول میں جوائن. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ او ٹی پی سسٹم میں جوائن کبھی بھی نہیں ہوتے جوائن ہوتے ہیں لیکن ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں جوائنس خاصے ہوتے ہیں اس لیے ڈینارملائزیشن کا ایک آبجیکٹو یہ ہے کہ جو ٹیبل دور پھوڑے تھے ان کو میں نے اٹھا کے ساتھ کر دیا ساتھ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے ٹیبل کو یہاں سے اٹھایا اور فزیکلی لا کے ساتھ کر دیا ہم لاجیکلی ساتھ لانے کی بات کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم ٹیبلز کو جوڑ بھی دیتے ہیں ایک یہ مقصد ہو گیا ڈسیجن سپورٹ سسٹمس میں پرفارمنس از اے کی پیرامیٹر اب آپ کہیں گے یہ تو میں نے بڑی عجیب سی بات کر دی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا شروع کے لیکچر سے کہ ڈسیجن سپورٹ سسٹمس کے اندر جو فرق ہے او ایل پی سسٹمس کے مقابلے میں وہ کیا ہے او ایل ٹی پی میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا بار بار میں کہتا رہا تھا کہ پرفارمنس پرفارمنس پرفارمنس وہ پرفارمنس کے لیے آپٹیمائز کیے جاتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب قطن نہیں ہے کہ ڈسیزن سپورٹ سسٹم یا ڈیٹا ویئر ہاؤز میں ہم پرفارمنس کو چھوڑ دیں پرفارمنس آل دا مور ریزن امپورٹنٹ ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں اس لیے کہ جو ٹیبل کے سائزز ہیں میں بات بات بار ریپیٹ کرتا ہوں وہ اتنے بڑے ہیں کہ اگر ہم کنونشنل طریقے استعمال کریں کیوریز کو رن کرنے کے لیے تو وہ بہت زیادہ ٹائم لیں گے اور وہ جو ٹائم ہوگا وہ اتنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جواب اتنی دیر میں آئے کہ جس سوال کا جواب ڈسیزن میکر کو چاہیے تھا خدا نخواستہ ڈسیزن میکر وہ سوال ہی بھول چکا ہو اور وہ جو سارا ایک تھاٹ پروسیس ایک جو لنک چلا تھا وہ لنک ٹوٹ جائے اس لیے پرفارمنس بہت ضروری ہے ڈسیجن سپورٹ سسٹمز کے اندر بلکہ یہ اتنی ضروری ہے کہ بعض کورسز ہی اس بات پہ بنائے جاتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کے کانٹیکسٹ میں وچ آر اباؤٹ ہائی پرفارمنس ڈیٹا ویئر ہاؤس ڈیزائن یہ کورس بیسک ڈیٹا ویئر ہاؤس کے بارے میں ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے لیے کیا ہونا چاہیے تو ہم نے دوسری بار ڈسکس کی تیسری بات جو اس کانٹیکسٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ کافی سال پہلے تقریبا آج سے پندرہ سولہ سال پہلے کوانٹیٹیولی یہ اسٹڈیز کی گئی ایکچوئل ٹیبلس کو لے کے اسٹڈی کیا گیا کہ ایکس نمبر آف ٹیبلس میں ایگزیکٹ نمبرز میں نہیں جاتا کتاب کے اینڈ میں ریفرنس دیے ہوئے ہیں وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ کافی کوانٹیٹی اسٹڈی کیے گئی کہ اتنے ٹیبل ہیں ایکس نمبر آف ٹیبلس ہیں جن کا یہ سائز ہے ان ٹرمز آف روز اور وہ ہائیلی نارملائز ہیں اور یہ ٹیبلز ہیں ویچ آر ٹوٹلی ڈی نارملائزڈ اتنے کالمز ہیں اتنے ٹیبلز ہیں اور ایک درمیانی صورت بھی ہے درمیانی صورت کا مطلب ہے کہ لائٹلی ڈی نارملائزڈ ہیں جب ان تینوں صورتوں میں کیوریز کو چلایا گیا اور پرفارمنس کو دیکھا گیا یاد رکھے میں صرف پرفارمنس کی بات کر رہا ہوں ڈی نارملائزیشن کے بہت سارے افیکٹس ہوتے ہیں اس کا آؤٹ کم صرف ایک پرفارمنس نہیں ہے بلکہ اور بھی اسپیکٹس ہیں وہ اسپیکٹس ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ اس میں بڑے واضح طور پہ یہ بات سامنے آئی کہ جو لائٹلی ڈینارملائز ٹیبلز تھے ان کی پرفارمنس بہت بہتر تھی کیوریز کی ان ٹیبلز کے اوپر ایس کمپیئر ٹو جو ٹوٹلی ڈی نارملائز تھے اور جو فلی نارملائز تھے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ آج کی بات کوئی ڈسکوری نہیں ہے کہ ڈی نارملائزیشن سے پرفارمنس ملتی ہے سترہ اٹھارہ سال پہلے اس پہ پیپر بھی چھپ چکے ہیں اس کے ساتھ میں ایک اور پوائنٹ کی طرف آتا ہوں جو کہ اس سلائیڈ کے کانٹیکسٹ میں اس کو جسٹیفائی کرتا ہے میں ایک بات آپ کو شروع سے کہتا آ رہا ہوں اور میں ریپیٹ بھی کروں گا اسے کہ جب ہم ڈی نارملائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ڈی نارملائزیشن کا خدا نہ خواستہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ہر حالت میں ڈی نارملائز کرنا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جیسے آپ کا خدا نخواستہ گلا خراب ہو جائے یا کوئی بخار بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے دن میں یہ اینٹی بائیوٹک تین کھانی ہے اب کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ آپ کو خدا نے سی دے دی دو دن کے بعد اب میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن اینٹی بائیوٹک کا شاید یہ اصول ہے کہ آپ نے تین دن تک کھانی ہوتی ہیں پانچ دن تک کھانی ہوتی ہیں اب چونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اینٹی بائیوٹک کھانی ہے اب آپ ٹھیک بھی ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی آپ اینٹی بایوٹک کھاتے رہیں گے ڈی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ہر حالت میں ڈی نارمولازیشن کرنی ہے ایسی کی بات نہیں ہے جب آپ ڈی نارملائزیشن کریں گے آپ نے سارے فیکٹرس کو وے کرنا ہے اس کی انالیسس کرنی ہے ان کو دیکھنا ہے ان کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ڈی نارملائزیشن کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے اور اگر کرنی ہے تو کس لیول کی کرنی ہے کیسے کرنی ہے اس کے ساتھ اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں تاکہ بعد مزید واضح ہو سوال یہ ہے ڈی نارملائزیشن سے پرفارمنس کیسے امپروو ہوتی ہے ایک بات یاد رکھیں میں اپنے تمام اسٹوڈینٹ سے کہتا ہوں آپ بھی میرے اسٹوڈینٹ ہیں آپ کو بھی میں یہ کہوں گا کہ جو میں بات آپ سے کہتا ہوں اس کو پتھر کی لکیر کے طور پہ سچ نہ سمجھ لیا کریں یہ نہیں کہ میں بات غلط کہہ رہا ہوں چیلنج کیا کریں کانسیپٹس کو جو میں بات کہتا ہوں اس کو چیلنج کیا کریں آپس میں ڈسکس کریں اور جب آپ اس کو چیلنج کریں گے ڈسکس کریں گے تو جو اس سے جواب آئیں گے آپ کنوینس ہوں گے آپ کے سمجھ بہت اچھی طرح سے آئے گی تو ڈی نارملائزیشن کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو نمبر آف ٹیبلز ہوتے ہیں ان کو آپ ریڈیوس کر لیتے ہیں جیسے آپ کو لیکچر کے شروع میں ایک ڈائگرام دکھایا گیا تھا کہ جیسے جیسے نارملائزیشن کی جاتی ہے جو فورتھ نارمل فارم میں ٹیبلس تھے وہ شاید تھرڈ نارمل فارم سے زیادہ ہی ہوں گے تو جب آپ ڈی نارملائز ہیں تو نمبر آف ٹیبلس کو کم کر جب آپ نمبر آف ٹیبلز کو کم کر لیتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایسے جوائن آپریشنس جو آپ کو پہلے کرنے پڑتے تھے اب وہ آپ کو نہیں کرنے پڑیں گے وہ آپ کو کیوں نہیں کرنے پڑیں گے اس لیے کہ جن ٹیبلز کو آپ نے جوڑنا تھا ان کو تو آپ نے جوڑ لیا اس کا نقصان کیا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ جو اناملیز تھیں آپ نے ریموو کی تھی پہلے ہو سکتا ہے کہ جو سیکنڈ نارمل فارم کی اناملیز ہو وہ اب آ چکی ہوں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے پرفارمنس ڈینارملائزیشن سے اور کس طرح بہتر ہوتی ہے پرفارمنس اس طرح سے بھی بہتر ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیٹیل میں پرفارمنس اس طرح سے بھی بہتر ہوتی ہے ایک تو آپ نے ٹیبلس کم کر لی یہ تو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا لیکن اس کا مطلب دیکھیں سیدھی سی بات ہے اگر آپ نے ٹوٹلی totally چیز کو ڈی نارملائز کر دیا سب کچھ لا کے آپ نے کلیپس کر دیا وہ تو ایک سنگل ٹیبل بن جائے گا سنگل فلیٹ فائل بن جائے گی اور اس میں اتنی زیادہ ڈیٹا ریڈنڈنسی ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے پاس نارملائزیشن کے ساتھ اگر آپ سے فار اگزامپل 500 ہنڈریڈ میں کام کر رہے تھے اب آپ کو ٹیرا بائٹ چاہیے ہو یہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کوانٹیفائی کر کے دکھایا تھا تو ڈینارملائزیشن سے ٹیبلز کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے جب ٹیبلز کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو جو آپ نے جوائن آپریشنس کرنے تھے ان کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے پہلے اور دوسرے پوائنٹ میں بڑا واضح فرق ہے جو میں نے آپ کو پہلے پوائنٹ بتایا تھا اس میں آپ نے ٹوٹل ٹیبلز کو کم کیا تھا اور ایز اے اس میں کچھ ٹیبل جڑ گئے تھے جن کا جوائن ہونا تھا اب جو میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے چونکہ ٹوٹل ٹیبلز کو کم کر دیا اب جو آپ نے جوائنز جو نمبر آف جوائنز بنانے تھے وہ جوائنز کم ہو گئے ہیں اس لیے کہ کچھ ٹیبلز آلریڈی ساتھ جڑ چکے ہیں اور ان کا جوائن ہو چکا ہے امید یہ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی جوائن کے بارے میں میں اتنا کانشس کیوں جوائن کے بارے میں اتنی فکر ہمیں کیوں ہے جوائن کے بارے میں فکر ہمیں اس لیے ہے کہ جوائن کی ایک بڑی ایکسٹینسو کاسٹ ہے کہ آگے پاس ایک یہ ٹیبل ہے اور اگر آپ بڑے سادے طریقے سے نئی بھولے انداز میں جوائن چلائیں گے تو اس کی آپ ایک رو اٹھائیں گے اور اس کی رو سے کمپیئر کریں گے یہ ایک بڑا سادہ قسم کا جوائن ہے جس کو نیسٹڈ لوپ جوائن کہتے ہیں ہم اس کو اوائڈ کریں گے ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں لیکن خدانہ خاصہ اگر آپ کو کوئی اسی قسم کا ان ایفیشینٹ جوائن چلانا پڑ جائے تو اگر آپ نے ٹوٹل نمبر آف ٹیبلز کو کم کر لیا ہے تو جو آپ کے ٹوٹل نمبر آف جوائنز ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے اگین اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کو اچھی پرفارمنس ملے گی اور اچھی پرفارمنس ہی کی ہم تلاش میں ہیں اس کے علاوہ اور اس کے کیا فوائد ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاوہ اس کے کچھ اور بھی فوائد ہیں اس کے فوائد جو ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کا فائدہ ایک بڑا خاص ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس ٹیبل سے روز کو لے کے آنا ہے اپنی کیوری کے جواب حاصل کرنے کے لیے جس کو کہ ہم کہتے ہیں پرائمری ٹیبل ٹھیک ہے جی جو مین ٹیبل ہے جسے جس آپ نے روز کو لے کے آنا ہے جس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہیں اگر آپ اس ٹیبل کا سائز چھوٹا کر لیں یا اگر آپ ان روز کو اور کالمز کو بھی علیحدہ کر لیں جن سے کہ آپ کا سوال کا جواب ملتا ہے تو سیدھی سی بات ہے آئیو کم ہو جائے گی آئیو کا مطلب ہے ان پٹ آؤٹ پٹ یہ آپ نے پہلے کسی کورس میں پڑھا بھی ہوگا وہ یہ کہ جو مین میموری کو جو ایکسس کرنے کی اسپیڈ ہے جو ٹائم لگتا ہے اور جو سیکنڈری اسٹوریج یا ہارڈ ڈسک کو جو ایکسس کرنے میں ٹائم لگتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے ہارڈ ڈسک کو ایکسس کرنے کی کاسٹ اباؤٹ ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ٹائمس ایک لاکھ گنا سے زیادہ ٹائم لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو مین میموری ایکسیس تو اگر آپ نمبر آف آئیوز کو گھٹا لیں گے نمبر آف آئیوز کو گھٹا لیں گے تو آپ کا اوور جو رسپانس ٹائم وہ امپروو کر جائے گا میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک کیوری چلائی اور اس کیوری کے جواب میں جیسے کہ آپ کو بہت دفعہ بتایا جا چکا ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤز میں روز بہت ساری آتی ہیں تو وہ جو آپ کے پاس روز آئیں اس روز کو لانے میں دو پیج فالٹ ہو گئے آپریٹنگ سسٹم میں آپ نے بڑے ڈیٹیل میں پڑھا ہوگا کہ پیج فالٹ کیا ہوتا ہے اب جو دو پیج فالٹ ہوئے اس کا مطلب ہے کہ ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کا جو ڈفرنس تھا اس کمپیئر ٹو مین میموری وہ دو دفعہ ہوا اگر جس ٹیبل سے آپ نے روز نکالنی تھی اگر جو آپ کا مین میموری ٹیبل ہے اگر اس کا آپ سائز کسی طرح چھوٹا کر لیں ٹھیک ہے چھوٹے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایٹریبیوٹس کالمز آپ کے انٹرسٹ کے تھے وہ اف کورس رہنے چاہیے اگر اس کو آپ کنٹرول کر لیں اور اس کو گھٹا لیں تو ہو سکتا ہے کہ انسٹیڈ آف ٹو پیج فالٹس آپ کا ایک پیج فالٹ آئے ان روز کو لانے میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پہلے آپ کے کا جواب دو منٹ میں آ رہا تھا اب وہ ایک منٹ میں آئے گا یہ میں نے آپ کو ذرا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ڈی نارملائزیشن سے پرفارمنس کیسے بہتر ہوتی ہے اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں اگلا پوائنٹ آر فور گائڈ لائنس فار ڈی نارمل میں آپ کو یہ باری باری بتاتا ہوں وہ فور گائڈ لائنس کیا ہے جیسے کہ آپ کو ڈیٹا اسٹیکچر میں پڑھایا گیا ہوگا کہ ہم جو ڈیٹا اسٹیکچر سلیکٹ کرتے ہیں اس کی سلیکشن کا سرٹن کرائیٹیریا ہوتا ہے کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کتنی دفعہ کرنی کوئی چیز کا مطلب آپریشن ہے آپریشن کتنی دفعہ کرنا ہے کون سا آپریشن کرنا ہے کس ڈیٹا پہ کرنا ہے اور مختلف ایکشنز اور مختلف آپریشنس کو آپ دیکھتے ہیں آپ نے اگزیکٹلی exactly ڈینارملائزیشن بھی یہی کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ نے کیوریز چلانا چاہ رہے ہیں جن کے آپ کو جواب چاہیے وہ آپ کتنی فریکوینٹلی چلاتے ہیں آپ جس ڈیٹا کو ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں جس ٹیبل کو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں یا جو کالمز آف انٹرسٹ ہیں یا جو روز آف انٹرسٹ ہیں وہ کتنے ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے ان سارے پیرامیٹرس کو کوانٹیفائی کرنا ہے اور اس کی بیسس پہ آپ یہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے آپ آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے کہ آپ نے کیا ڈی ڈینارملائزیشن کرنی ہے کتنی ڈی ڈینارملائزیشن کرنی ہے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں یہ تو ایک پوائنٹ تھا ایک گائیڈ لائن تھی اگلی گائیڈ لائن کو دیکھتے ہیں اگلی گائیڈ لائن کیا ہے اگلی گائیڈ لائن آئی ڈو ریکوائرمنٹ اینالیس آف ڈیٹا اسٹوریج یہ ڈیٹا اسٹوریج بیچ میں کہاں سے آ گیا ڈیٹا تو آپ نے آلریڈی اسٹور کیا ہے ڈیٹا آپ نے آلریڈی اسٹور کیا ہوا ہے یہ ڈیٹا سٹوریج کہاں سے آ گیا کسی نے سوال نہیں پوچھا مجھ سے ہو سکتا ہے میں نے غلطی سے یہ سلائیڈ دکھا ہو لیکن چونکہ میں استاد ہوں اس لیے ذرا غلطی کم ہی کرتا ہوں ایڈیشنل سٹوریج کا کانسیپٹ یہاں سے آئے گا اگر آپ غور کریں آپ ہم بار بار نارملائزیشن کے لیکچر کی طرف جا رہے ہیں کہ جب ہم ٹیبلز کو سیکنڈ نارمل فارم میں لے کے آئے تھے تو ہم نے ڈیٹا اسٹوریج کی جو کیپیسیٹی تھی جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو کم کر دیا تھا میں نے آپ کو بہت چھوٹی سی مثال دی تھی ایک ٹیبل تھا جس میں شاید بارہ روز تھی اور شاید پانچ کالمس تھے تو ہم نے ڈیٹا اسٹوریج ریکوائرمنٹ گھٹا دی تھی نارملائزیشن سے جب ہم ڈی نارملائز کریں گے ایزیوم کریں گے جو ٹیبل تھا آپ کے جس کو آپ نے ڈی نارملائز کرنا ہے وہ سیکنڈ نارمل فارم میں جب آپ سیکنڈ نارمل فارم سے اس کو فرسٹ نارمل فارم میں لے کے جائیں گے تو یقیناً آپ کو مزید اسپیس چاہیے ہوگی اسپیس کی کاسٹ ہے ہم بات نہیں کر رہے کوئی چار پانچ دس بیس گیگا بائٹ کی میں دس بیس ایسے کہہ گیا ہوں جیسے کوئی ایسی مزاق کی بات ہے آپریشنل سسٹم میں شاید یہ ایک نمبر ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ہنڈرڈز آف گیگا بائٹس کی ٹھیک ہے جی اور ملٹیپلز آف ہنڈرڈز آف گیگا بائٹس کی تب یہ ایک سیریس ایشو بن سکتا ہے کہ آپ نے جب ڈی نارملائز کیا اور آپ کو جو ایڈیشنل سٹوریج اسپیس کی ضرورت پڑ گئی کیا آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ جو ہسٹوریکل ڈیٹا رکھا جاتا ہے وہ رکھا جاتا ہے اس کی اکنامک ویلیو کے ریفرنس سے اور اس کی اسٹوریج کاسٹ کے ریفرنس سے اب آپ کو بات شاید بہتر طور پر سمجھ آ جائے کہ جب ہم ڈینارملائز کریں گے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ کچھ سوالوں کے جواب ہم جلدی حاصل کریں اگر ان سوالوں کے جواب جلدی حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹوریج کی جگہ نہیں ہے تو ہم پھر ان سوالوں کے جواب جلدی حاصل نہیں کر سکتے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے اسٹوریج ریکوائرمنٹ کی بھی اینالس کرنی ہے اگلا پوائنٹ اس میں کیا ہے جی وے اگینسٹ دا مینٹیننس ایشو آف دا ریٹنڈن ڈیٹا مینٹیننس ایک ایسا پوائنٹ ہے وچ از آفن اوور لکڈ کے بارے میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں میں بتاتا ہوں کیوں مینٹیننس کا کیا مطلب ہے مینٹیننس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا ریڈنڈنٹ اسٹور کر لیا ہے اس کو آپ رکھ رہے ہیں اور اب اگر چینجز آتی ہیں تو آپ نے وہ چینجز ہر جگہ ریفلیکٹ کرنی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ریڈنڈنٹ ڈیٹا کہاں سے آ گیا ہے جی ریڈنڈنٹ ڈیٹا کہاں سے آیا آپ کو یاد ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کو لیکچر سکس میں بتایا تھا چھ نمبر لیکچر میں کہ نارملائزیشن کا گول یہ ہوتا ہے کہ ریڈینڈنسی کو ریڈیوز کرنا ہے مینیمائز کرنا ہے ریڈینڈنسی کو مینیمائز کرنا ہے ریڈیوز کرنا ہے جب ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس کی بات کر رہے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں ڈی نارملائزیشن کی اور اس کے فائدے میں بتا چکا ہوں آپ کو تو جس وقت آپ ڈی نارملائز کریں گے اپنے نارملائزڈ ٹیبلز کو تو آپ کے سسٹم میں ریڈنڈنسی یقیناً آ جائے گی ڈیفینیٹلی آئے گی جب ریڈنڈنسی آ جائے گی اور آپ کے پاس مزید کچھ ڈیٹا آتا ہے تو اس ڈیٹا کو آپ کو ایک سے زیادہ جگہ پہ اپڈیٹ کرنا پڑے گا ویئر ہاؤس کا میں یہ بھی میں نے کہا تھا کہ اپڈیٹ نہیں ہوتی اپ ڈیٹ کا مطلب یہ تھا کہ جو چیزیں آپ نے ڈال دی ہیں ان کو آپ نے چینج نہیں کرنا لیکن جب آپ کے سسٹم میں ریڈنڈنسی آ گئی مثال کے طور پہ آئٹم اے کو اگر آپ نے دو جگہ سٹور کرنا ہے بیکاز آف ڈی نارملائزیشن اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آئٹم اے کے کارسپونڈنگ ڈیٹا ڈیٹا ویئر ہاؤس میں آئے گا تو اس کو دو جگہ اپڈیٹ کرنا پڑے گا اور ڈی نارملائزیشن سے جو انارملی آئی آپ کے سسٹم میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ پریونٹ کر دے اپڈیشن سے یا ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو بھول جائیں بھائی آپ انسان ہیں نا انسانوں نے تو کوڈنگ کی ہوئی ہے آپ اس بات کو بھول جائے کہ آپ نے دو جگہ اپڈیٹ کرنا تھا تو اس سے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں مینٹیننس از اے بگ بگ ایشو اور مینٹیننس ایشو اس وقت آپ کو میرا استاد کہتا تھا کہ جی آپ کو اٹ ول ایڈ یو الائو اگر آپ نے ڈیٹا کی جو تھی نا وہ آرکائیونگ کی ہوئی تھی سی ڈیز رائٹ کر کے کہیں آپ نے لاکر میں رکھا ہوا تھا تو پتہ چلا کہ آپ نے سب جگہ تو اپڈیٹ کر دیا تھا ڈیٹا لیکن جو ریڈینڈنسی آپ انٹروڈیوس کر سکے ہیں بیکاز آف ڈی نارملائزیشن اس کے لیے آپ کو وہ لاکر میں جو سی ڈیز تھی ان کو اپ کرنا بھول گئے تھے تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ مینٹیننس از آفن اینڈ اوور لکڈ ایشو تو چونکہ میں نے کافی ڈیٹیل میں زور دے کے آپ کو سمجھایا ہے بتایا ہے اس لیے امید ہے کہ آپ اس کا ہمیشہ خیال رکھیں گے اس کے بعد ہم آخری گول کی طرف آتے ہیں یا پوائنٹ کی طرف آتے ہیں گائڈ لائن کی طرف آتے ہیں آف ڈینلائزیشن اور وہ گائڈ لائن یہ ہے کہ وین ان ڈاؤٹ ڈونٹ ڈی نارملائز بھائی ڈاکٹر نے تو نہیں کہا نا کہ آپ نے وہ پانچ دن اینٹی بایوٹک ضرور کھانی ہے ڈاکٹر نے یہ تو کہا تھا لیکن ڈاکٹر نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے ضرور ڈی نارملائز کرنا ہی کرنا ہے جب آپ نے اس کی انالسس کی اپنے سسٹم کی ریکوائرمنٹ اینالیسز کی اپنے ریسورسز دیکھے اپنی ریکوائرمنٹ دیکھی اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ شک میں پڑ جائیں شک میں پڑھ سکتے ہیں انسان ہے جب آپ شک میں پڑ جائیں تو آپ مت کریں ڈینارملائز اس لیے کہ ڈینارملائز از اگین اے ٹریڈ آف اٹس ٹریڈ آف اٹس اے بیلنس بٹوین پرفارمنس اینڈ کاسٹ اسٹوریج کاسٹ مینٹیننس کاسٹ اپ ڈیٹ کاسٹ ریڈینڈنسی کے ایشوز ہیں انارملیز کی کاسٹ ہیں بہت ساری چیزیں So when in doubt, don't denormalize ٹھیک ہے جی اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ What are the areas of denormalization وہ ایریاز کیا ہے ہم کافی ڈیٹیل میں ڈائمینشنل ماڈلنگ کے بارے بات کریں گے ڈائمینشنل ماڈلنگ اتنا امپارٹینٹ ٹاپک ہے کہ ڈائمینشنل ماڈلنگ کے اوپر پورے پورے کورسز رن کیا جاتے ہیں صرف ڈائمینشنل ماڈلنگ پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ڈائمینشنل ماڈلنگ کی لیکن میں آپ کو مختلف طور پہ بتاتا چلوں کہ دو طرح کے اسکیماز عام طور پہ ڈیٹا بیس انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں یا جہاں ڈیٹا ہوتا ہے وہاں دو طرح کے اسکیماز ہوتے ہیں ایک اسکیما کو ہم کہتے ہیں سنو فلیک اسکیما سنو فلیک اسکیما کافی ڈیٹیل میں جائیں گے میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگلے پوائنٹ میں جو سٹار آنے والا ہے یا آ چکا ہے وہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں اسنو فلیک اسکیم کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آپ کا سینٹرل ٹیبل ہے اور اس کے بعد ہائرکی ہے ٹیبلز کی ملٹیپل ہائرکیز بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ ایک سنو فلیک میں ہوتا ہے سنو فلیک کیا ہوتا ہے جو برف کا ایک پیس گرتا ہے برف باری میں اس کی بات نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ٹیوب اٹھا کے پھینک دیا آپ نے اس کی بات نہیں ہوگی تو وہ سنو فلیک اگر آپ مائکروسکوپ میں دیکھیں اس میں ایک اسٹرکچر ہوتا ہے تو ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں وہ جو ہائرکیز ہوتی ہیں ان کو ہم کلیپس کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بتایا تھا جب آپ ان ہائرکیز کو کلیپس کرتے ہیں ان کو موو کرتے ہیں یہ بات کلیئر ہو جائے گی پریشان نہ ہو آگے کافی اس پہ ڈیٹیل میں بات ہوگی تو اسنو فلیک سے ایک سٹار سکیما بن جاتا ہے سٹار سکیما میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سینٹرل ٹیبل ہوتا ہے اور اس کے لنکس ہوتے ہیں مزید ٹیبلز کے ساتھ سٹار کی شکل میں جیسا کہ ڈی نارملائزیشن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے تو ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ایک سے زیادہ اسٹار اسکیماز ہو سکتے ہیں بہت سارے اسٹار اسکیماز ہو سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے ڈیٹا ویر ہاؤس کتنا بڑا ہے تو ڈی نارملائزیشن سے ہی سنو فلیک کو آپ اسٹار میں کنورٹ کرتے ہیں اور جو اپلیکیشن ایریا ہے ڈی نارملائزیشن کا وہ ایک یہ ہے کہ آپ انٹار اسکیماز کو مزید ڈی نارملائز کرتے ہیں پرفارمنس کے لیے تو یہ ایک اپلیکیشن ایریا ہو گیا ڈی نارملائزیشن کا اس کے بعد ایک اور ایریا ہے ڈی نارملائزیشن کا جس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ایریا ہے ٹائم سیریز ڈیٹا ٹائم سیریز ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ وقت میں ایک ہائرکی ہوتی ہے ہائرکی کا مطلب کیا ہے ہائرکی کا مطلب یہ ہے کہ لیولز ہوتے ہیں جیسے دن دنوں کو آپ جمع کریں تو ہفتے بن جاتے ہیں ہفتوں کو آپ جمع کریں تو مہینے بن جاتے ہیں مہینوں کو جمع کریں تو سال اور اس طرح چلتے جائیں تو جو ٹائم سیریز ڈیٹا ہوتا ہے اس ڈیٹا کو جب آپ ڈینارملائز کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈسیزن میکنگ میں آپ کو ایک نمبر کی تلاش نہیں ہوتی ڈسیجن میکنگ میں آپ جو, جو آپ سے مطلب ڈسیزن میکر ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ جی لاہور شہر کا محمد چختائی صاحب یا کوئی اور نام انہوں نے کتنے روپے کی شاپنگ کی اس میں یہ سوال نہیں ہوگا اس میں سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے میں کتنے روپے کی ٹوٹل شاپنگ ہوئی تھی ہفتے کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا ٹائم سیریز ڈیٹا تھا دن کے حساب سے اس کو آپ نے جوڑ کے جمع کر کے آپ نے ہفتے میں اس کو کنورٹ کر دیا تو جہاں بھی ٹائم سیریز ڈیٹا ہوتا ہے that is a prime case for denormalization آپ غور کریں کہ نارملائزیشن میں آپ ان کو الگ الگ دکھائیں گے ہفتوں کو سالوں کو مہینوں کو الگ دکھائیں گے لیکن جب ہم ڈی نارملائزیشن کی بات کریں گے ان کو کلیپس کر دیں گے تو ٹائم سیریز ڈیٹا از اے پرائم کیس فار denormalization اس کے علاوہ اور کیا ہے پرائم کیس ڈی نارملائزیشن کے بہت سارے میں مختصر طور سب کو بتاتا چلتا ہوں ایک اور ہے وہ یہ ہے وہ جس کا اس سے کوئی قریبی تعلق بھی بنتا ہے وہ ایگریگیشن ہے ایگریگیشن کا یہ مطلب ہے مثال کے طور پہ کہ ٹیکس کی کیلکولیشن کرنی ہے کہ اور ٹیکس کے کیلکولیشن کے خاص ایک کمپلیکس فارمولہ ہو سکتے ہیں ایک تو بڑا سمپل سا فارمولہ ہے کہ جی جتنی سیل ہوئی تھی اس کے اوپر پندرہ ٹیکس ہو گیا ٹیکس ہو گیا لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے جیسے کہ ہوتا ہے میں کوئی انکم ٹیکس کا بندہ نہیں ہوں آل دو بہت سے لوگ آئی ٹی کو انکم ٹیکس ہی سمجھتے ہیں لیکن میں آئی ٹی یعنی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی والا ہوں تو وہ جو ٹیکس کیلکولیشن کے کمپلیکس فارمولا ہے آپ غور کریں ایک ڈیسیزن میکر ہے وہ بیٹھا سوچ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اچھا جی ہمارے ٹیکس کی مد میں کتنے پیسے دیے کتنے دینے ہیں اور یہ ایک ٹیکسیشن ہے اور ہو سکتا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور ڈپینڈنگ اپون دا کنٹری اینڈ ڈیفرنٹ کنٹریز وہ ٹیکسیشن کے رولس ویری کر سکتے ہیں تو اگر ہر دفعہ اس ٹیکسیشن کے کی لیے کیوری رن کی جائے جو کہ سیلز کے ٹیبلز کے اوپر چلے وہ تو بڑا ٹائم لے لے گی کیوری اور ڈسیزن میکر ایک بار یاد رکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈسیزن میکر ہوتے ہیں جو کی پوزیشن پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے بڑے مصروف لوگ ہوتے ہیں اس لیے اتنا انتظار نہیں کر سکتے تو یہ جو پری ایگریگیشن ہے اس میں اس کمپلیکس فارمولے کی کیلکولیشن بھی شامل اس کا نتیجہ کیا نکلا ڈی نارملائزیشن کیسے ہو گئی اس میں ہاں آپ بتا سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں ڈی نارملائزیشن کیسے ہوگئی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے نارملائزیشن کے شاید پہلی یا دوسری سلائیڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ جب ٹیبل میں اٹامک ویلیوز ہوتی ہیں اٹامک ویلوز وہ فسٹ نارمل فارم میں ہوتا ہے تو جب ہم یہ ایگریگیشن کر دیں گے جب ہم چیزوں کو سم اپ کر کے ان کے ٹیکسیشن کے نمبرز نکال دیں گے تو را ختم ہو جائیں گے جب را ختم ہو جائیں گی تو ٹیبل تو سیکنڈ نارمل فارم کیا وہ تو فرسٹ نارمل فارم میں بھی نہیں رہے گا تو جیسے میں نے کہا تھا کہ وین از اے لٹل ایول گڈ تو یہ وہ گڈ کی مثال ہے کہ جب آپ نے ڈی نارملائزیشن کر کے ان ایگریگیٹس کو نکال لیا ان فارمولے کے جواب نکال لیے اور ڈیسیجن میکر نے صرف وہاں پہ آ کے کلک کیا پوائنٹ کلک کیا اور اس کو فوری فوری جواب مل گیا پانچ سیکنڈ کیا انڈر سیکنڈ جواب مل گیا اس کو یہ ایک اور ایریا ہو گیا ڈی نارمولازیشن کرنے کا اس کے علاوہ ایک اور ایریا بھی ڈی نارملائزیشن کا ہے وہ جہاں بھی ہائر کی جا رہی ہے وہاں پہ آپ ڈی نارمولیشن کر سکتے ہیں جیسے جاگرفی کی مثال ہے جغرفی جو لوگ جغرافی پڑھتے پڑھاتے ہیں ہم اس جاگرافی کی بات نہیں کر رہے جغرافی کا مطلب ہے کہ جو کہ جاگرفی کا ڈائمینشن ہے جغرافی کے ڈائمینشن سے میرا مطلب یہ ہوا جیسے مثال کے طور پہ ہم ایک ایک شہر کے حصے کو لے لیں وہ جو شہر کا حصہ ہے ایک شہر میں بہت سارے حصے ہوتے ہیں وہ شہر جو ہوتا ہے پھر کسی ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے وہ پھر ڈسٹرکٹ شہر کسی ڈویژن میں ہوتا ہے وہ ڈویژن جو ہے وہ پھر کسی پروونس میں ہوتا ہے وہ پروونس پھر ملک میں ہوتا ہے وہ ملک کسی کانٹیننٹ میں ہوتا ہے اور پھر وہ کانٹیننٹس جو ہوتے ہیں پھر وہ دنیا میں ہوتے ہیں وہ دنیا جو ہے وہ پھر نظام شمسی کے اندر ہے نظام شمسی جو ہے پھر وہ ملکی وے کے اندر ہے جس کو کہ ہم کہ بھی کہتے ہیں یہ اس کا مطلب یہ جغرفی ہے تو جہاں پہ یہ ایسی ہائر کی جغرفی کی ہوتی ہیں دی آر آلسو اے پرائم کیس فار ڈینملائزیشن اس لیے کہ ڈسیزن میکر یہ جاننا چاہتا ہے کہ جی کس کس ہمارے ایریے میں کون میں کس برانچ میں کس علاقے میں کس زون میں کیا سیل ہوئی تھی کتنی سیل نہیں ہو رہی کتنی سیل زیادہ ہو رہی ہے وہ ایگریگیشنز میں انٹرسٹڈ ہے تو یہ جو میں نے آپ کو دو تین پوائنٹس بتائے خاصے آپس میں لنکڈ ہے اس کے بعد ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے اگلا پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اور اگلا پوائنٹ بالکل جسے کہتے نا پولز اے ہے وتھ ریفرنس ٹو ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمس ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم یا آن لائن ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم جس کو کہ او ٹی پی کہتے ہیں یا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم اس میں کیا ہوتا ہے اس میں اپڈیٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں مثال کے طور پہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کریں ٹھیک ہے جی یا کرنٹ اکاؤنٹ میں چلیں اتنی زیادہ اپڈیٹس نہیں ہوتی مثال کے طور پہ کرنٹ اکاؤنٹ کسی کا جو کہ موبائل فون کا بیلنس ہے کسی شخص نے ایک کارڈ لیا اور کتنے کتنے کسی کمپنی سے لیا ایکس روپیز کا کارڈ لیا اب جتنی وہ کالز کر رہا ہے یا جو بھی پیکج ہے اس کا بیلنس تو گرتا جا رہا ہے یا وہ دوسرے پیکج بھی آئے ہوئے ہیں خیر ان کی ہم بات نہیں کرتے تو وہ کانسٹنٹ اپ ڈیٹ کرنی پڑ رہی ہے ڈیٹا بیس میں کانسٹنٹ اپڈیٹ ہو رہی ہے اگر کانسٹنٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کہ کوئی شخص نے جتنے پیسے دے کے کارڈ لیا ہوا وہ خدا خاصہ اس سے زیادہ کی کالس کر لے گا یا کر لے گی اس کے نتیجے میں کمپنی کے نقصان ہو جائے گا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز ہوتے ہیں وہ نارملائز اس مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں نارملائزیشن کا کی مقصد یہ ہوتا ہے کہ نمبر آف جو اپڈیٹس کا جو ایفرٹ ہے جو کاسٹ ہے اس کو کم کیا جائے اپ ڈیٹ کی کاسٹ کو کم اس لیے کہ اپڈیٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں اپڈیٹس از اے رول اٹ از ناٹ این ایکسیپشن لیکن ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں اپ ڈیٹ نہیں ہوتی ہم ڈیٹا ویئر انوائرمنٹ میں یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی یہ ان صاحب کے اس دن کا بیلنس ہے یہ شاید چیز نہ جائے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر ہاں یہ کیوری جا سک یہ ڈیٹا جا سکتا ہے کہ اس علاقے کے یا اس کسی اور جاگرفی کے ریفرنس سے جو ایک دن کا بیلنس تھا وہ یہ ہے ایک پرٹیکولر تاریخ کا بیلنس یہ ٹوٹل بیلنس چلا گیا ڈیٹا ویڈاس کے اندر اب جو اگلے دن کا بیلنس ہے وہ پچھلے بیلنس پہ اوور نہیں ہوگا وہ سمپلی اس کے اندر چلا جائے گا ایک نئی ڈیٹ کے ساتھ ایک نئے ٹائم اسٹیمپ کے ساتھ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں اپڈیشن بہت کم ہوتی ہے تو ایسی انوائرمنٹ جہاں پہ اپڈیشن کم ہوتی ہے دیٹ از اے پرائم ایریا فار ڈی نارملائزیشن بھائی اس کی کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ بڑی obvious ہے چونکہ آپ نے نارملائزیشن اس لیے کی تھی کہ اپڈیٹ کی کاسٹ کو کم کریں اب چونکہ اپ کم ہو رہے ہیں اس لیے ہم ڈی نارملائز کر رہے گے اور آخری بات جو میں ادھر کہتا چلوں اس سلائیڈ کے ریفرنس سے وہ یہ ہے کہ جب ہم ڈی نارملائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ڈی نارمولازیشن ول الٹیمیٹلی افیکٹ دا ڈیٹا بیس سائز اس لیے کہ نارملائزیشن کا ایک گول یہ بھی تھا کہ آپ نے ڈیٹا کی ریڈنڈنسی کو کم کرنا ہے جب آپ ڈی نارملائز کریں گے تو ڈیٹا کی ریڈنڈنسی بڑھ جائے گی ڈیٹا بیس کا سائز بڑھ جائے گا ڈیٹا بیس کے سائز کے بارے میں کیوں فکر مند ہے کیوں فکر مند ہے ڈیٹا بیس کے سائز کے بارے میں فکر اس لیے ہے کہ ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس کی بات کر رہے ہیں جہاں ڈیٹا بیسز ہنڈرڈز آف گیگا بائٹس میں ہیں جہاں ٹیرا بھی کراس کرنا عام بات ہے یہاں پہ جو ریڈنڈنسی ڈیٹا میں آئے گی تھرو ڈی نارملائزیشن وہ پھر ہنڈرڈز آف گیگا بائٹس میں ہی ہوگی وہ چند سو ہزار روپے کی آپ کو ہارڈ ڈسک نہیں چاہیے ہوگی بلکہ بہت زیادہ کی چاہیے ہوگی اور ایڈ دا کاسٹ آف کیوری پرفارمنس آپ نے ڈی نارملائزیشن اس لیے کی تھی کہ کیوری کی کاسٹ کم کر سکیں کاسٹ سے مطلب ٹائم بھی ایک کاسٹ میجر ہے اس کے بعد ہم اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے کہ ڈی نارملائزیشن کے پانچ کیا پرنسپل طریقے ہیں ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں ڈینارملائزیشن کے فنڈامنٹل طریقے کیا ہے پہلا طریقہ تو ٹیبلز کو جوائن کرنے کا ہے مطلب کیا ہے جی مطلب یہ ہے کہ آپ نے جوڑنے کا کہ لیں کولپسنگ کہہ لیں ٹیبل کولیپسنگ ٹیبل کولیپسنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ٹیبلز جن پہ کہ آپ کو بار بار جوائنگ کی کیوری چلانی پڑتی تھی ضرورت پڑ رہی تھی ان ٹیبلز کو آپ پکا پکا جوڑ دیں گے ٹھیک ہے جی اور ان ٹیبلز کو جو آپ جوڑتے ہیں دو طرح کے ٹیبلز کو آپ جوڑتے ہیں فلی ایک جس میں کہ ون ٹو ون ریلیشن شپ ہو ون ٹو ون ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹیبل اے ہے اس کی جو ہر ویلیو ہے اس کے کارسپونڈنگ ٹیبل بی میں ایک یونیک ویلیو ہے یونیک نہ بھی ہو لیکن اس کے کارسپونڈنگ ون اینڈ اونلی ون اے کی ویلیو ہے اس کی ڈیٹیل میں بھی جائیں گے آپ کو میں چارٹس بھی دکھاؤں گا بات خاصی کلیئر ہو جائے گی اس کی ہم انالسس بھی کریں گے تو ان ٹیبلس کو آپ جوڑ دیتے ہیں ٹیبلس کو کمبائن کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ تو ون ٹو ون ریلیشن تھا مینی ٹو مینی ریلیشن میں بھی آپ یہ چیز کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے اصل میں جب آپ مینی ٹو مینی ریلیشن کی بات کرتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے ایک ڈاکٹر کے بہت سے پیشنٹ ہو سکتے ہیں اور ایک پیشنٹ کئی ڈاکٹرس کے پاس جا سکتا ہے تو اس کو جب آپ نارملائز کرتے ہیں, ایسے ریلیشن تو بیچ میں ایک سینٹرل ڈال دیا تو جب ہم ٹیبل کلیپسنگ کی بات کریں گے تو ہم اس سینٹرل ٹیبل کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں تو یہ تو ٹیبل کلیپسنگ کی بات ہوگی اس کے بعد دیکھتے ہیں اور کیا طریقے ہیں جو کہ ڈینارملائزیشن کے ہیں ٹیبلس کو سپلٹ کرنا ابھی در میں نے ٹیبل کو کمائن کیا تھا اس کی الٹ چیز ہے کہ ٹیبلس کو سپلٹ کرنا مطلب یہ ٹیبل ہے اس ٹیبل کو ہم توڑ دیں گے ٹیبلٹنگ کے دو طریقے ہیں بہت ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات ہوگی ایک کو ہم ورٹیکل کہتے ہیں مطلب جیسے یہ ٹیبل ہے اس کو آپ نے ایسے کر کے توڑ دیا ورٹیکل سپلٹنگ ہے مطلب ہے کہ روز تو وہ چل رہی ہے اور کالم علیحدہ علیحدہ کر دی ہے دوسری ہے اس طرح ٹیبل تھا آپ نے ان کو اس طرح علیحدہ کر دیا ٹھیک ہے جی کالم سارے کے سارے ساتھ چل رہے ہیں یہ ہارجونٹل سپلٹنگ گئی اس کے بعد ایک اور ٹیکنیک ہے جس کو کہتے ہیں پری پری ڈینارملائزیشن کو اگر آپ غور کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں تو ٹیبل کلپسنگ جیسی ہے جبکہ آپ نے لگے ٹیبلز کو جوڑ دیا تھا لیکن اس کو خاص جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے جب ہم نے ٹیبل کولیپسنگ کی بات کی تھی تو ہم بات کر رہے تھے ون ٹو ون ریلیشن شپ کی یا مینی ٹو مینی ریلیشن شپ کی جب ہم بات کرتے ہیں پری جوائنٹ ڈینارملائزیشن کی تو ہم بات کرتے ہیں ون ٹو مینی ریلیشن شپ کی اور یہ جو ون ٹو مینی ریلیشن شپ ہے اس میں ہم ان ٹیبلس کو لے کے آتے ہیں ان ٹیبلس کو لے کے آتے ہیں جیسے کہ ماسٹر ڈیٹیل ریلیشن شپ ہے اس کی ڈیٹیل میں بھی جاتے ہیں بات کلیئر ہو جائے گی ماسٹر ڈیٹیل ریلیشن میں یہ چیز چلتی ہے اگلی ٹیکنیک کی طرف جاتے ہیں اگلی ٹیکنیک ہے ایڈنگ ریڈنڈنٹ کالمس یہ بھی ایک ڈینارملائزیشن کی ٹیکنیک ہے ریڈنڈنٹ کالمس کا کیا مطلب ہے ریڈنڈنٹ کالمس کا مطلب یہ یہ جو ریڈنڈنٹ کالمس ہیں ان کو ایڈ بھی کیا جاتا ہے اور ان کو موو بھی کیا جاتا ہے میں آپ کو اس کے ڈیٹیل بتاتا ہوں تو میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہا تھا ایڈ ریڈنڈنٹ کالمس کی ریڈنڈنٹ کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیبل میں ایسے کالمس تھے جو کہ ٹیبل اے میں تھے اور ٹیبل بی جو تھا وہ کوئی جوائنٹ چلاتا تھا ٹیبل اے کے ساتھ کسی ایک اسپیسیفک کالم کے اوپر تو آپ نے کیا کیا کہ وہ جو اسپیسیفک کالم تھا ٹیبل اے کا اس کو اٹھا کے آپ نے رپیٹ کر دیا ریپلیکیٹ کر دیا ٹیبل بی کے اندر ٹھیک ہے جی تو کیا ہوا اس کا نتیجہ کہ جو ٹیبل اے میں کالم تھا وہ اب ٹیبل بی میں بھی آ گیا تو یہ ریڈنڈنسی ہو گئی ایڈنگ ہے ریڈنڈنٹ کالم اب وہ غور کریں اگر آپ ٹیبل اے کے سارے کالم اٹھا کے ٹیبل بی میں لا کے جوڑ دیں تو یہ تو کولیپسنگ ٹیبلز ہو گئی جو کہ پہلی چیز میں ڈسکس کی تھی تو کالم کی موومینٹ بھی کی جاتی ہے موومینٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کالم ٹیبل اے کا جس پہ بہت زیادہ جوائن کیوری جاتی تھی اس کالم کو اٹھایا ٹیبل اے سے اور ٹیبل بی ملا کے جوڑ دیا اس کو اس کے بعد جو پانچواں طریقہ ڈی نارملائزیشن کا ہے اس کو کہتے ہیں ڈرائیوڈ ایٹریبیوٹس ڈرائیوڈ ایٹریبیوٹس کا مطلب یہ ہے ہم یہ ایگریگیشن کی بات نہیں کرے ہم یہ کچھ کچھ اس سے ملتا بھی ہے ویسے ہم کمپلیکس فارمولاز کی بات نہیں کر رہے اس کا اس سے تعلق بھی ہے ڈرائیوڈ ایٹریبیوٹس کا ڈی اسٹوڈنٹس مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو ٹیبل لیا تھا اس ٹیبل کے دو ویو ہو گئے ہیں. ایک تو اس کا ایپلیکیشن ویو ہے میں آپ کو یہ تصویر سے دکھاؤں گا بات کلیئر ہو جائے گی ایک تو اس کا اپلیکیشن ویو ہے جس میں کچھ اس کے ایٹریبیوٹس ہے اور ایک اس کا ڈیٹا ویئر ہاؤس کا ویو ہے جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کا ویو ہے اس میں جو کالمس آلریڈی ٹیبل میں ہے ان کالمس کو ہم استعمال کر کے کچھ نئے کالمس جنریٹ کر لیں گے اور ان نئے کالمز کو پاپولیٹ بھی کر لیں گے یہ ڈرائیو ایٹریبیوٹس ہیں یہ بات آپ کو امید سمجھ آ گئی ہوگی تو عزیز طلباء طالبات ہم بات کر رہے تھے کہ وہ پانچ کون سے طریقے ہیں ڈی نارملائزیشن کے میں نے آپ کو مختصر طور پہ بریفلی بتایا کہ وہ پانچ طریقے کیا ہیں اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ایک کر کے ان طریقوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور جو آپ کے ذہن میں سوال آتے ہیں آپ یقیناً مجھے ای میل بھیج سکتے ہیں تو ہم پہلے طریقے کی طرف چلتے ہیں پہلا طریقہ کولیپسنگ ٹیبلز ہے اس کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی کولیپسنگ ٹیبل دو طرح کے ٹیبلز کے ساتھ کیا جاتا ہے ایک جس میں کہ ون ٹو ون ریلیشن شپ ہو ٹیبلز کو جوڑ دیتے ہیں ایک جن میں کہ مینیو ٹو مینیو ریلیشن شپ ہو پہلے ہم ون ٹو ون ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ اپنی سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو دو ٹیبلز نظر آ رہے ہیں ایک ٹیبل میں کالم اے اور کالم بی ہے ایک ٹیبل میں کالم اے اور کالم سی ہے اور جوائن میں آپ شاید کالم سی کو استعمال کر رہے ہیں بار بار تو آپ نے ان دونوں ٹیبلز کو اٹھایا ان کو جوڑ کے آپ نے ایک نیا ٹیبل بنا دیا جس میں کہ تینوں کالم موجود ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ جہاں آپ کو جوائن کی ضرورت پڑی آپ نے ٹیبلز کو جوڑ دیا نہیں, نہیں, نہیں. میں تین دفعہ نہیں کہا میں نے آپ کو اس لیے کہ جہاں ون ٹو ون ریلیشن شپ ہوگا دو ٹیبلز کے درمیان اور آپ ایک کالم پہ کیوری کر رہے ہیں جو کہ کامن کالم ہے وہاں پہ آپ نے ٹیبل کلیپسنگ کرنی ہے ٹیبل کلیپسنگ کی جو تصویر آپ کے سامنے ہے اس سے واضح ہو گئی ہوگی ٹیبل کلیپسنگ کے بڑے فوائد ہے کانٹیکسٹ میں وہ فوائد کیا ہیں پہلا فائدہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کی اسٹوریج سپیس ہے وہ کم ہو گئی وہ کم کیسے ہوئی کہ جو آپ کے کالم کامن تھے دونوں ٹیبلز کے اندر اب آپ ان کو دو دفعہ سٹور نہیں کر رہے بلکہ ان کو آپ صرف ایک دفعہ سٹور کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک کالم میں اتنی پاور ہے یا اس کی اتنی امپورٹنس ہے ہم ایک کالم کی بات نہیں کر رہے بلکہ اس کالم کے ساتھ ان روز کی بات کر رہے ہیں ریکارڈز کی بات کر رہے ہیں جو دونوں ٹیبلز میں تھے اس لیے کہ ٹیبلز میں ریکارڈ بہت زیادہ نمبرز میں ہوتے ہیں چند نمبرز میں نہیں ہوتے تو یہ تو آپ کو ایک بات بتائی میں نے اسپیس کے بارے میں تو بات میں نے بتائی کہ اسپیس سیونگ میں کیسے آپ کو فائدہ ہوا اس کے بعد ایک اور بہت سارے فائدے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی ہے فائدہ ہاں یہ بالکل آپ نے صحیح کہا بات یہ ہوئی کہ آپ نے ڈیٹا کی ریڈنڈنسی کم کر لی پہلے آپ کے پاس جو ڈیٹا دو کالم میں پڑا ہوا تھا اور جب آپ ویئر ہاؤس میں ڈیٹا وہ لے کے آتے ان کالمز کے کورسپونڈنگ تو آپ کو دو جگہ وہ ڈیٹا اپڈیٹ کرنا پڑتا اب ایسی بات نہیں ہے اب آپ کو وہ ڈیٹا صرف ایک جگہ اپڈیٹ کرنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا جو ریفریش اسٹریٹجی ہوگی ڈیٹا ویئر ہاؤس کی جس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں بات چیت ہوگی وہ آپ کا ویئر ہاؤس جلدی ریفریش ہوگا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس جب شروع ہوتا ہے کمپنی میں استعمال تو دیٹ از فار سکس بائی ٹویلو یعنی کہ چھ دن اور 12 گھنٹے اور اس کے بعد وہ جلد ٹوینٹی فور پہ چلا جاتا ہے تو ٹوینٹی فور پہ لے جانا تو کہنے کو تو بڑا آسان ہے لیکن اس کے ساتھ بڑے ٹیکنیکل ایشوز ہیں اور اس میں سے ایک ٹیکنیکل ایشو جو سب سے کریٹیکل ایشو ہے وہ ریفریش سائیکل ہے ریفریش کی اسٹریٹجی ہے جب آپ ان ٹیبلز کو جوڑ دیں گے تو آپ کو دو کے بجائے ایک جگہ اپڈیٹ کرنا پڑے گا اور اس اپڈیٹ میں ٹائم کم لگے گا صرف ٹائم کی بات نہیں ہے بلکہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے یاد رکھیں کہ جب ہم آگے چل کے بات کریں گے ڈرٹی ریڈز کی جب آپ ڈیٹا ویئر ہاؤس کو اپڈیٹ کر رہے ہوں گے اس وقت عام طور پہ وہ آف لائن ہوگا تو اگر آپ کا اپڈیٹ کا ٹائم کم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس زیادہ دیر تک کے لیے آن لائن ہوگا اس کے بعد ہم اس کے ایک اور فائدے کی طرف چلتے ہیں کہ جو آپ کا بزنس ویو تھا جو بزنس کا ویو تھا اس میں کوئی خاص چینج نہیں آتا اس لیے کہ آپ نے جن ٹیبلس کو جوڑا ہے ان میں آلریڈی ون ٹو ون ریلیشن تھا اس لیے ان کو کلیپس کرنے سے ان کو جوڑنے سے جو اس کا اسکیما بنا تھا اس میں کوئی پروفاؤنڈ قسم کا چینج نہیں آیا وہ بڑا ٹھیک ٹھاک تھا لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے اور بڑی بات صحیح ہے اس کے ایک اور بھی فائدے ہیں بہت سارے فائدے ہیں اس کے اس کا ایک فائدہ تو اور یہ بھی ہے کہ جو ان ٹیبلس کے درمیان ریلیشن ریلیشن شپ کو مینٹین کرنے کی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے جب آپ نے اس ٹیبل کے ریلیشن شپ کو مینٹین نہیں کر لیا اور اس کو آپ نے جوڑ دیا تو نہ صرف آپ کی انڈیکسنگ کی ریکوائرمنٹ بھی کم ہو گئی ہے بلکہ آپ کی کیس کی ریکوائرمنٹ بھی کم ہو گئی ہے آخر میں میں مختصر طور پہ بات کروں گا جو مینی ٹو مینی ریلیشن شپ ہوتا ہے ٹیبلز میں ان کو جب آپ کولیبس کریں گے تو یاد رکھیں جو مڈل ٹیبل ہے جو کہ ان دو ٹیبلز کو جوڑتا ہے اس کو ریزالو کر کے ون ٹو مینی میں بناتا ہے اس ٹیبل کو آپ نے کسی ایک ٹیبل کے ساتھ جوڑ دینا ہے تو جیسے ایک انگریزی کا محاورہ ہے اٹس اے ون ون سچویشن تو ٹیبل کولیپسنگ یقیناً ایک ون ون سچویشن ہے جس میں کہ ہر صورت میں فائدہ ہی فائدہ ہے لیکن دھیان کے ساتھ تو عزیز طلبہ طالبات اس کے ساتھ میں ڈیٹا براؤزنگ کا لیکچر نمبر سیون ختم کرتا ہوں اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سلائیڈز کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی پڑھیں گے اور کانسیپٹس کو ڈسکس کریں گے اور سوال بھیجیں گے ٹھیک ہے جی اور آج سے سوچنا شروع کریں گے یا شاید کچھ لوگ جو زیادہ ہوشیار سمجھدار ہیں پہلے سے سوچتے ہوں کہ ہم نے فائنل ایئر کا پروجیکٹ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ میں آپ سے جانا چاہتا ہوں خدا حافظ